نبئی یا رسول اللہ نبئی کی یار اللہ نبئی کیار سول اللہ نبئی کیار سول اللہ اللہ اللہ خود کو مٹا دیں گے ہم جان مٹا دیں گے ناموں سے آقا پر سر کو کٹا دی جی دیں گے لبئی لبئی لبئی کی رسول اللہ لبئی لبئی لبئی کی اللہ خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموں سے آقا پر سر کو کٹا دیں گے لبئی لبئی لب اللہ رسول اللہ لنبئی یار سول لبئی لبئی لنبئی یار سول لب لبئی لنبئی یار سول لب لبئی لنبئی رسول سول و رفان کا صدق صد الان عظیم و صد کا رسولنبی القدیم رعف الرحیم اللّہ منو قلوبنا ناب القرآن اخلاقنا زی الخلا الجنة بالقرآن و من منع ر بالقرآن قال اللہ تعالیٰ و تبار قافی شان حبیب مخبرا وامرا و تسلیمہ رسول واصح محبوب رب المین علیہ رسول اللہ علی وابق راحت العاشین تمام حمد و صناۃ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 والیے کون مکان سیاہ لا مکان سیدے ان سجا سر لالا رخاں نی رے تاباں سر نشین مہ ماہے خوباں شہنشاہ حسینہ تتیمائے دوراں س خیلے زہرا جمالہ جلوائے سبھے ازل نور ذات لم یزل باع سقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیّر بطحا راز دار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ول وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد مقتدر علماء کرام مشائق اذام معزز محترم سامعین صدر محفل عالی مرتبت، جناب پروفیسر نذیر احمد چیمہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس عظیم الشان لبئی یا رسول اللہ کانفرنس میں آپ کو آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کا بالخصوص علماء کرام کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنی گناہ گو مصروفیات سے وقل نکال کر ہمیں رونق بخشی اور آج یہ عظیم الشان کانفرنس اپنے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تجدید عہد غلامی کرنے کے لیے منعقد ہوئی اللہ تعالیٰ سب کی کابشی اپنی بارگاہ میں قبول فارمائے اس وقت پوری دنیا کے جو معروضی حالات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں کابل سے کندھار تک قلعہ جنگی سے تشت لہلہ تک تورا بورا سے تقریر تک موسل سے بغداد تک جاوا کے ساحل سے رباس کے پوچا و بازار تک نیل سے کاشغر تک الکد سے کشمیر تک دریائے آموں کے اس پاس سے ڈھل جھیل کے کناروں تک جس سمت بھی نظر اٹھائیں خون ہی خون بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے ہم نے لٹتے ہوئے بغداد کی کہانیاں بھی پڑھی غرناتے کو ڈوبتا ہوا بھی دیکھا اندلس کی سرزمی میں مسلمانوں کے قتل عام کے قصے بھی دیکھے لیکن ان دو تین اشروں میں جس انداز سے مسلمانوں ساتھ جبر و ظلم کی داستان رقم کی جا رہی ہے یہ ایک انوکھا دل گداس اور روحوں کو چیرتا ہوا ایسا ماحول ہے کہ ہر دل دکھ سے بھرا ہوا ہے کائنات کے ایک گوشے میں آگ سلگ رہی ہے ہمارے ساتھ کیا ظلم نہیں ہوا اور کون سا دکھ ہم نے نہیں سہا ہمارے سروں سے بال لوچے گئے اور ان زخموں میں تیزاب چھڑک کر ہمیں دھوپ میں تڑپنے کے لیے چھوڑا گیا یہ کل کی کہانی ہے ہماری شارگوں کو کاٹا گیا اور جب خون بہ گیا تو شارگوں میں پٹرول بھرا گیا ہمارے جسموں کو آگ دی گئی اور جب وہ لاشیں تڑپتے تھے امریکی گنڈے کہہ کہہ لگاتے تھے کنٹینروں کے اندر جو شبرغان کی طرف جا رہے تھے اتنے لوگ بھر دیے گئے کہ جتنی ان میں گنجائش بھی نہیں تھی اور جب وہ پیاس سے تڑپنے لگے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے اور وہاں جا کر جب انہیں کھولا گیا تو دکھ بری داستان سنانے کے لیے دو تین کے علاوہ سب لوگ اپنے سروں پہ شہادت کا تاج رکھ چکے تھے یہ کہانی بھی پرانی نہیں ہوئی کہ جب بغداد سے شولے اٹھ رہے تھے جب موسل کی گلیوں کے اندر ابلیس کا رقص تھا جب اس قدر جنازے پڑے ہوئے تھے کہ کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں تھا اور قبرستانوں میں جب کوئی باقی جگہ نہ بچی تو لوگوں نے اپنے گھروں کے سہنوں میں قبریں کھو دی مجھے ام فاطمہ کی چیخیں آج تک یاد ہیں جس کا سارا گھر اس کے سامنے لٹ گیا جس کی آبرو پہ بھی حملے ہوئے فلسطین کے اندر ابھی کل کی کہانی ہے کہ ایک سو بچوں کو ٹینکوں تلے رون دیا گیا میں نے کعبت اللہ کی غربی دیوار کے ساتھ کچھ عورتوں کو لپٹ کے روتے ہوئے دیکھا جب غور کیا تو وہ فلسطین کی خواتین تھی اپنے رب کو اپنے دکھوں کی کہانی سنانے آئی تھی ہمارے ساتھ بڑا کچھ ہوا ہم نے بڑے دکھ سہے ہمارے اوپر بڑے کچوکے لگے ہم زخموں سے چور تھے ہمارے کلیجے چیرے گئے گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کے اندر چھ بائی چار کے پنجروں میں ہمیں سردیوں میں برہنا رکھا گیا ہمارے ساتھ جو آزمایا نہ گیا بدر کی داستان اور شاب اب طالب کی گھاٹیاں تائف کے بازار مکے کی گلیاں اور پھر وہاں سے یہ کافلہ سخت جہاں بلات کے تبتے ہوئے زال میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے ہم نے گردنیں کٹائیں ہم نے اس راستے کے اندر اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا کہ تم ہمارے جذبہ شہادت کو کیسے ماند کر سکتے ہو جو چل کے آ سکتے تھے وہ پاؤں کے بل بوتے پہ آگئے اور جو چل نہیں سکتے تھے ظالموں تیر آزماؤ انہیں ہم گود میں اٹھا کے آئے ہیں. ہماری تاریخ بڑی آئے ہے ہماری تاریخ بڑی روشن ہے۔ ہماری تاریخ بڑی دلاویز ہے ہم ہنس کے انگریز نے کہا تھا میں نے بڑا جنونی مولوی دیکھا ہے کہ جو پھندے کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں نے اس کے چہرے کے اوپر سرخیاں دیکھی ہیں اس کے چہرے کے اوپر میں نے بانکپن دیکھا ہے اس کے چہرے کے اوپر میں نے ایک عجیب روشنی دیکھی ہے ہم تو پھانسی گھاٹوں میں بھی اجالہ کرتے ہیں ہم تو ہٹلر کے دیس کے اندر بھی مسکرا کے جانوارتے ہیں ہم نے تو یہ عظیمتوں کی داستان رقم کی ظالموں نے بڑے ظلم کیے بڑے دکھ کیے خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے ان کے کتنے جاسوس حرکت میں آئے مسلمانوں میں افتراک کے بیج بوئے کیا کیا دکھ نہیں اور کیا کیا زخم نہیں جو ہم چاٹ رہے ہیں لیکن یہ دو تین سال تو ایک ایک لمحہ عذاب بنا ہوا ہے ایک ایک سانس ازیت بنی ہوئی ہے مغرب نے یہ سمجھا کہ شاید ان کا کا ختم ہو گیا ہے ہے وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان سیاسی عدم کا شکار ہے ان کے حکمران استعمار کے اعلی کار ہیں ان کی معیشت مفلوج اور دفاع کمزور ہو چکا ہے لے دے کے ایک حب نبی کا جذبہ ہی رہ گیا ہے جو ان کے سینوں میں موجود ہے اور وہ چاہتا ہے کسی طرح ان کے سینوں سے یہ جذبہ بھی نکال لیا جائے اور پھر انہیں مٹا دیا جائے یعنی اپنا غلام بنا لیا جائے وہ ہم سے حب رسول کی تپش شیننا چاہتا ہے اور ہم سے وہ ہماری پہچان اور ہماری وہ عزت شیننا چاہتا ہے مغرب نے یہاں بٹھو کر کھائی اس نے حکمرانوں کے آئینے میں عوام کے چہرے کو دیکھا اس نے سمجھا کہ ان میں زندگی کی رمک نہیں آساب شل ہو گئے دل بج گئے لیکن مغرب کان کھول کے یہ بات سن لے کہ یہ, لٹا ہوا یہ خانمہ برباد لوگ یہ کبھی یورپ میں, نے لٹا کبھی انہیں امریکہ میں لٹا یہ لٹتے رہے یہ کربلا میں بھی لوٹے یہ لوٹے جاتے رہے ان کے لٹنے کی کہانی بڑی دردناک بھی ہے اور بڑی طویل بھی ہے لیکن مغرب سن لے کہ جب یہ خود لٹنے پہ آ جائیں تو پھر اپنا سودا کوچہ محمد میں کرتے ہیں جب وہ خود لٹنے پہ آ جائیں تو پھر سب کچھ رسول کریم کی ناموس کے لیے قربان کرنے کے بعد بھی یہ کہتے رہ جاتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں مغرب تو براہ راست حملے کر رہا ہے جس سے ہمارے جگر پاش پاش گئے ہیں ہمارا تو موقف یہ ہے کہ کوئی اشارے اور کنائے سے ہمارے آقا کریم پر حملہ کرے تو وہ بھی ناقابل معافی جرم قرار پاتا ہے مسلمانوں کے نزدیک نالین نبی کی نوک شاہی سے زیادہ محترم ہے وہ تو کہکشاں کو آپ کے قدموں کی دھول سمجھتے ہیں ان کے نزدیک کلیوں کا چٹکنا تبسم رسول کا صدقہ ہے اور ان کے تلووں کا دھون آب حیات ہے یہ درد مندان عشق پوچھائے حبیب کے غلاموں کو بھی اپنا امام سمجھتے ہیں خاجہ فرید نے کیا خوب کہا تھا توڑے دھکڑے دھوڑے کاندڑیاں تیرے نام تو مفت و کاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں ہم دردے کتیاں نال ادب اور میرے امام نے کہا تھا تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا ہم تو حضور کے در اور حضور علیہ السلام کی غلامی کو اپنے لیے وجہ اعزاز اور وجہ تعظیم سمجھتے ہیں یہ مغرب کی بھول ہے کہ ہمارے سینوں سے یہ تپش اور یہ حرارت چھین لے یہ مر سکتے ہیں یہ اپنا سب کچھ کٹا سکتے ہیں لیکن ان کے لاش کے ایک ایک ٹکڑے سے محمد محمد کی سطح آئیں گی صاحب بات لمبی ہو رہی ہے واقعہ اس طرح ہوا کہ تیس ستمبر انیس سو پانچ کو ڈنمارک کے ایک اخبار نے جس کی پیشانی کے اوپر اسٹار آف یہ یہودیوں کا مذہبی علامتی نشان ہے اس کی پیشانی پر چھپا ہوا ہے اس نے بارہ کے شائع کیے اور اس کے بعد ہالینڈ کے اخبارات نے اور دیگر بائیس ممالک کے پچہتر اخبارات نے ان خاکوں کو دوبارہ جنوری دو ہزار میں شائع کیا دو سو سے زائد ٹی وی چینل نے اس کی تشہیر کی تھالینڈ کے اخبارات نے لکھا کہ ہم ہر ہفتے ان خاکوں کو شائع کریں گے تاکہ مسلمان اس کے عادی ہو جائیں اٹلی کے ایک بدبخت بخت وزیر نے خاکوں والی ٹی شرٹ پہنی اور اپنی قوم سے کہا کہ اس کو رواج دیا جائے تاکہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں یہ خاک یہودی ویسٹر گارڈ نے بنائے اور اس نے مختلف اخبارات کو دیے گیارہ اسلامی ممالک کے سفیر ڈنمارک کے وزیر اعظم کے پاس احتجاج لے کر پہنچے لیکن اس بد بخت نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا ستائیس مسلمان تنظیموں کے ستارہ ہزار افراد نے اپنے دستخطوں کے ساتھ ایک یادداشت مرتب کر کے ڈنمارک وزیر آزم کو بھیجی اس نے اس کو وصول کرنے سے بڑی ڈٹائی کے ساتھ انکار کیا ٹونی بلیئر اور بش نے ڈنمارک کے وزیر اعظم کو فون کر کے کہا کہ جھکنا نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اس پر چودہ فروری کو ڈیلی ٹائمز نامی ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈینش وزیراعظم نے کہا عالم اسلام اس بات کو سن لے اور میں ان کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم تنہا نہیں ہیں ہماری پشت پہ دنیا کا ہاتھ ہے اور ساری دنیا اسلم امہ کے خلاف جمع ہیں یہ ہماری غیرت کو جھنجھوڑ دینے کے لیے اس کا ایک جملہ کافی تھا اور چاہیے تھا کہ خادم کھڑا کے حضور کے روزے کے سامنے اعلان کرتا کہ اگر تم سارا کفر جمع ہو گئے ہو تو ہم محمد عربی کی غلامی میں سارے مسلمان جمع ہیں لیکن کوئی ایسا اعلان کوئی ایسا احتجاج مقابلے میں نہ آیا جس کے نتیجے کے اندر ان کی بے باکی بڑھتی گئی یہاں تک کہ یورپ کے اندر ایک شراب خانے کو کابت اللہ کی طرز پہ تعمیر کیا گیا اور جنرل ہوڈ نے گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں میں مسلمان قیدیوں کے ٹائلٹ کے اندر پرانے مجید کے برقے رکھے اور انہیں ذہنی اذیت اور شاق پہنچایا مسلمانوں کا شدید احتجاج جو انڈونیشیا مصر اور پاکستان میں بالخصوص ہوا اس کی دھمک پورے عالم پہ ماسوس ہوئی تو انہوں نے وقتی طور پہ سلسلے کو روک دیا مغربی مصنوعات کا بائکاٹ جو مسلم امہ نے اس وقت کیا تھا اس سے بہت سارا ان کو نقصان پہنچا تو وہ یہ زبان زیادہ قبول کرتے ہیں تو انہوں نے وقتی طور پہ سلسلے کو روک دیا لیکن دو سال گزرنے کے بعد دو ہزار آٹھ میں دوبارہ انہوں نے یہ خاکے شائع کیے اور مسلمانوں کے جذبات پر آریاں چلائی گئی بلیوں اور کتوں کے حقوق پر تنظیمیں دلوں کو زخمی کر کے کیا ملتا ہے حالانکہ مغرب کے اندر بھی توہین رسول کی سزا قتل رہی ہے حضرت عیسائی علیہ السلام کے توہین کی سزا قتل رہی ہے بعد میں ان کو عمر قید کی سزا کے اندر تبدیل کیا گیا جرمنی کے اندر ان کی شرارتوں کی وجہ سے جب ان پہ حملے کیے گئے تو چھ لاکھ یہودی اس وقت جرمنی میں موجود تھے تو چار لاکھ دن مارک اور دیگر ممالک کی طرف ہجرت کر گئے اور باقی دو لاکھ یہودیوں میں سے کچھ کو پکڑ لیا گیا اور ان کو قتل کیا گیا لیکن یہودی یہ تعداد ساٹھ لاکھ بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ساٹھ لاکھ یہودیوں کو تہ تی کیا گیا اور انہیں کو جلایا گیا اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان کی تعداد ساٹھ لاکھ نہیں تھی بلکہ دو لاکھ لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ قتل ہوئے تو اس پر یورپ میں بیس سال سزا رکھی گئی ہے کہ اس نے اس تعداد کو کم کیوں کیا ہے اس تعداد کو کم بتا کر یہودیوں کو دکھ پہنچایا ہے تو اگر کوئی سچ کہہ دے تو ان کو دکھ پہنچتا ہے اور اس پر بھی 20 سال سزا مقرر ہے رائے کی بات کرنے والے یہ منافق اور یہ ایار اور اور تاریخ کے جہوں کو میں جھانک کر اگر کوئی صحیح بات سامنے لانا چاہتا ہے تو اس کو سزا دیتے ہیں اور اسرائیل کو انہوں نے یہ حق دیا ہے کہ ایسے شخص کو وہ طلب کر کے اپنے ملک کے کوٹ کے اندر کھڑا کر کے سزا دے سکتا ہے جبکہ حضور علیہ السلام کی توہین آقا کریم علیہ السلام کی توہین قرآن مجید کی توہین اس کو آزادی اظہار کے نام سے مغرب رواج دینا چاہتا ہے صاحبوں یہ سب کیوں ہوا ہمارے آقا و مولا کی توہین کائنات کے گوشے گوشے میں کیوں ہو رہی ہے اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ ایک فیشن بن گیا اور تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مغرب نے دیکھا کہ مسلمان جگہ جگہ زلیل خار ہو رہے ہیں اور ہم نے ان کو جگہ جگہ دکھ دیے انہوں نے ہمارا کیا بگاڑ لیا اب ان کے اوپر ہم اگر یہ حملہ بھی کریں گے تو وہ ہمارا کیا لیں گے مسجد کئی عرصوں سے اور کئی سالوں سے ان کے قبضے میں ہے اور ان کو عرب آزاد نہ کروا سکے بلکہ ایک عرب سے جب سوال کیا گیا کہ تم مسجد اقساح آزاد تم کیوں نہیں کرواتے تو اس نے دو ٹوک کہا آنا اب کی امارا جدید سیارا جدید ہرما جدید اس کہا مجھے نئی عمارت چاہیے مجھے تو نئی بیوی چاہیے مجھے نئی گاڑی چاہیے باقی حکومت کا کام ہے مجھے کوئی غرض نہیں جب وہ گھوڑے کی ننگی پیٹھوں پہ بیٹھ کر میدان عمل میں اترنے والے جب وہ یہ بات کرنے لگ جائیں گے تو یہودی دلے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا تو یہودیوں نے یہ دیکھ لیا کہ مسلم اما کے اندر پیدا نہیں ہو رہی مسجد اقصا کتنے عرصے سے ہمارے قبضے میں اور وہ کچھ نہیں کر رہے لہٰذا بن کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کرو تو کچھ نہیں کر سکیں گے بوسینیا چچینیا عراق اور دیگر مسلمان ممالک کے اندر ہماری خواتین کی آبد و ریزی کی گئی ان کی عصمت پامال کی گئی لیکن مسلمان کچھ نہ کر سکے اس چیز نے بھی ان کو دلیر کیا اس کے ساتھ ساتھ مسلمان حکمرانوں کی عیاشیاں بلکہ برطانوی حکومت کے ساتھ بعض شہزادوں کی عیاشیوں پر مشتمل ویڈیو فلم اور اگر کوئی بات کرنے لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے اور پھر سارے چپ ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے امہ کے جو حکمران ہیں وہ عیاشیوں میں مبتلا ہیں اور مبتلا رہے ہیں لہذا جو عیاشیوں میں مبتلا ہو جائے وہ اپنا سر ہتھیلی پہ لے کے سر میدان آنے کا عادی نہیں ہوتا بلکہ وہ متائ زندگی کو ہی عزیز سمجھا کرتا ہے ہمارا باہمی افطراک و انتشار یہ ان کو دلیر کرتا ہے اور انہوں نے ہمارے اندر ترہ ترہ کی افطراک اور انتشار کے بیج بوئے ہیں۔ لارنس آف عربیہ اس نے جب سلطنت عثمانیوں کو توڑا اور وطنیت کے نام سے انہوں نے قوموں کو تقسیم کیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ آپس میں قریب ہو گئے تو اس نے ایک بات کہی تھی اس نے کہا تھا کہ اگر میں ان کے اندر ایسے اختلاف پیدا کرتا جس سے یہ فرقہ بندی کا شکار ہو جاتے تو یہ ایسے اختلاف تھے کہ صدیوں یہ اختلاف ان کے ختم نہ ہوتے میں نے وہ جو صلاحیت وہاں ضائع کی کاش کے میں فرقہ واریت ان کے اندر داخل کر کے ان کو باہم آپس میں تقسیم کر دیتا پھر کبھی بھی نہ جڑ سکتے اس وقت برے صریف دیکھ لیں پوری دنیا دیکھ لیں پھر انہوں نے اس منصوبے پہ عمل کیا یہ ایک دکھتی ہوئی رگ ہے اور یہ ایک ایسا دردناک دکھڑا ہے کہ جس نے ہماری آزادی میں مدارس اجارے جا رہے تھے علماء کو کالے پانیوں کی سزا دی جا رہی تھی جزیرہ انڈمان میں علماء کو پھانسی گھاٹوں میں لٹکایا جا رہا تھا اور اولا مذہبی لوگوں کو مزاجمتوں سے الگ کیا جا رہا تھا اگر اس دور میں وائس رائے ہند ایک مدرسے کی بنیاد رکھ رہا ہو تو ہمیں سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں اس دور میں اگر کسی عالم دین کو چھ سو روپیہ ماہوار تنخواہ ملتی ہو تو یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ اس کو تنخواہ کیا حدیث پڑھانے کی دیتے تھے یا ان کے پس پردہ کوئی اور کام تھے جس کی وجہ سے انہوں نے و والے لوگوں کو خریدا اور پھر امت میں تشتت اور تفریق کے بوجھ بوئے اور یہ وہ دکھڑا ہے اقبال تڑپ تڑپ کے رو, رو کے کہتا رہا دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تصبیح شیخ اور بدھ کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ چاک کر دی تر کے نادانے خلافت کی کبا سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی اریاری بھی دیکھ یہ ہمارے لیے وہ بڑا دردناک دکڑ ہے سب سے پہلے یہ بات کہی گئی جس نے امت کے اندر تفریق پیدا کی کہ خدا اگر چاہے تو ایک لمحے میں کروڑوں محمد پیدا کر دے یہ تھا وہ برفغیر میں اختلاف اور میں کہتا ہوں آج اگر کوئی ڈنمارت کے خلاف بات کرتا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ وہ امت کے اندر جو اختلاف کی بنیاد ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرے اور جو کتابیں لکھی ہیں وہ لکھنے والے کوئی پیغمبر نہیں عام مولوی ہیں وہ جرت کا مظاہرہ کرے اور بیچ چوراہے کے رکھ کے ان کتابوں کو آگ لگا دے اور بریت کا اظہار کرے کہ ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اگر کوئی حضور کی مثریت کا قائل کل تھا ہم اس کی بھی نفی کرتے ہیں اگر کوئی آج کے تراشتہ ہے تو اس کی بھی نفی کرتے ہیں اگر حضور کے ناموز سے لوگ مخلص ہیں تو ان کو یہ اعلان کرنا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے جو کہا کہا ہم ان کی نہیں مانتے ہم مسلیت کے قائل نہیں ہیں ہمارا آج عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر دوسرا محمد ممکن ہی نہیں خاکہ تو بڑی دور کی بات ہے حضور کا تو سایہ بھی نہیں تھا حضرت مجدد الفسانی علیہ رحما نے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز کے اندر اپنے موقف کو بیان کیا ہاف مات او۔ درعال میں امکا متصور نیز حضور کی مثل ممکن ہی نہیں ہے خدا نے اس سچائی پانے چھڑیا جدہ وچ محمد نوٹالیا سے خدا نے حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ایسا حسین پیکل تراشا لا یجلس زباب لا جسا نہیں جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی سانی دور کی بات سایا بھی نہیں تھا ازا تقل ما رؤیا کن نور یخرج من بین سنایا ہو جب بات کرتے تھے منہ سے نور کی کرنے چھن, چھن کے نکلتی تھی ازا داہے کا لالا الجدر جب مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ اکس پڑھتا تھا ازا سرہ وجہ ہو اور جب مسکراتے تھے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا رخ کے آئینے میں مصبر سجا ہوا چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا آنکھیں کیا کہوں کہ باب حرم کھلا ہوا تو ایسا حسی پھینک تراشا ایسا ہسی نبی کہ کائنات کے اندر حضور کی مثل ممکن نہیں علامہ فضل خیر آبادی نے امتناع الیریر کے نام سے اس دور میں ایک کتاب لکھی اور اس کے اندر اس بات کو ثابت کیا کہ کائنات کے اندر حضور کی نظیر مثل ممکن نہیں ہے اور میرے امام نے اس پر مہر تصدیق لگاتے ہوئے کہا لمیاتی نظیروں کا فی نازر مثل تو نہ شد پیدا جانا کہا تمہاری نظیر تو کائنات میں ممکن ہی نہیں میرے جانا میرے دلبر محبوب کائنات کے اندر تو آپ کا مثل ہو ہی نہیں سکتا ہے ممکن ہی نہیں ہے قدرت کے قلم نے کوئی دوسرا محمد تراشا ہی نہیں ہے آج اگر ہم اتحاد امت کی بات کرتے ہیں اور اس سے بڑا اور سہانا خواب اور کیا ہو سکتا ہے لیکن لوگوں کو گندگیوں کے ساتھ ہم کبھی بھی اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے اگر کوئی مخلص ہے تو وہ ان خیالات سے توبہ کر کے آئے ہمارے سرکار تاج کہلائے گا لیکن اگر وہ سب کچھ سینے میں ہو اور زبان سے جو مرضی کہتا رہے ہم اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتے ہیں مغرب کے لیے دلیری کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی دن رات اسلام کے خلاف مغرب کا میڈیا زہر اگل رہا اس وقت تہتر فیصد ذرائع ابلاغ کے اوپر میڈیا کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے تہتر فیصد باقی جو ستائی فیصد ہے اس میں عیسائی بھی آتے ہیں بدھ بھی آتے ہیں ہندو بھی آتے ہیں اور مسلمان بھی آتے ہیں یہودی دن رات اسلام کے خلاف کاپی گنڈا کر رہے ہیں ڈاکٹر شروش کی کتاب پچھلے دنوں چھپی کروڑوں ڈالر اس پہ لگائے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن اس کے باوجود یہ آپ کے لیے خوشخبری کی بات ہے یہ مایوسیوں کے دور میں یہ پریشانیوں کے دور میں جبکہ کلیجے پھٹ رہے ہیں جبکہ روحیں تڑپ رہی ہیں جبکہ دل اداس ہیں جبکہ پیغمبر اسلام کی توہین ہمارے لیے ایک ایک لمحے میں زہر گھول دیا ہوا ہے اس دور میں یہ بات آپ کے لیے خوش آئند ہے کہ اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق یورپ اور امریکہ کے اندر ایک مہینے میں اٹھارہ ہزار لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں مغرب کے چرچ اجڑ گئے ان کے پاس کچھ نہیں رہا ان کے پلے کچھ نہیں رہا امریکہ بھاگ رہا ہے یہ کل کا اخبار آپ نے دیکھا ہوگا کل کے اخبار میں تھا ایک سو آٹھ امریکی فوجیوں نے خودکشی کر لی یہاں افغانستان کے اندر عراق کے اندر امریکہ سخت پریشان ہے اس نے چاہا تھا کہ یہ ترن والا ہے میں ایک دن کے اندر چوبیس گھنٹوں کے اندر اس کے اوپر قبضہ جمال گا۔ لیکن یہ اٹک گیا ہے اس کے گلے کے اندر نہ, اندر نہ مسئلہ بنا ہوا ہے 18 لوگ ایک مہینے میں تسلسل کے ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں اور یہ بات بھی سامنے رکھے کہ یہ ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہے ہم تو آپس میں لڑ رہے ہیں ہم تو الجنوں کا شکار ہیں ہم تو جو ہے وہ کتنے کتنے چھوٹے اختلافات کو کتنا بڑھائے ہوئے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلام کی فطری اور طبی صداقت کا نتیجہ ہے اولیاء کی کتابیں وہاں پہنچی ہیں امام غزالی کو لوگوں نے پڑھا ہے حضرت داتا گنج بخشی کو لوگوں نے پڑھا ہے میرے شیخ مجدت کے مکتوبات وہاں پہنچے ہیں شیخ ابو طالب مکی کی کتابیں وہاں پہنچی ہیں اور ان لوگوں نے قرآن مجید کو ڈائریکٹ دیکھا ہے اور اٹھارہ ہزار لوگ ایک مہینے میں ایمان قبول کر رہے ہیں اگر آپ اور میں لوگ اپنی زندگی کی راہیں ٹھیک کر لیں اپنے ظاہر اور باطن کو ٹھیک کر لیں تو یہ اٹھارہ ہزار اٹھارہ لاکھ تک پہنچ سکتے مجھے برطانیہ سے آنے والے ایک شخص نے پچھلے دن بتایا کہ برطانیہ کے اندر ایجز لڑکے باؤں میں ملبوس ہیں ان کی سچی داڑیاں ہیں اور سروں پہ مامے رکھے ہوئے وہ کیا کہا تھا اقبال نے کہ مسلمان کو مسلم کر دیا طوفان مغرب نے رد عمل کے طور پہ یہ نتائج پیدا ہوئے اور آج یورپ میں تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے اور مغرب پریشان ہے اس حوالے سے کہ اگر مسلمان دوسری قوت تو بن گیا دنیا پہ اور اگر اس طرح بڑھتے رہے تو دنیا پر قابض نہ ہو جائیں اور طاقتور نہ ہو جائیں اس لیے انہوں نے ہمارے مرکز محبت کو چھیڑا اور یہ بڑا نازک حملہ ہمارے اوپر کیا اس وقت ہمارے اس سوالے سے سخت پریشان ہیں اگر اس بات کو چھوڑ دیا جائے اور اس کو معمول کے کاروائی سمجھ لیا جائے تو پھر ہمارے پلے کچھ نہیں بچتا اور اگر بار بار وہ یہ کام کرتے ہیں تو ظاہر احتجاج کا وہ زور ہر بار نہیں بھی رہتا اور ڈینش وزیراعظم نے یہ بات کہی بھی اپنے بیان میں کہ دو ہزار چھے میں جو احتجاج ہوا تھا دو ہزار آٹھ میں وہ احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا ایسی کانفرنسیں کرنے کے لیے وسائل درکار ہوتے ہیں اور اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے تو روز روز اجتماعات بھی نہیں ہوتے لوگ سڑکوں پہ آئے روٹی اور آٹے کا بحران ہمارے ملک میں افرید کی طرح جو ہے وہ تاریح ہے اور یہ ایک ایسا شیشنا کا جو پھنکا رہا ہے لوگ اپنے مسائل میں الجھا دیے گئے اگر امت باقی معاملات کی طرح ناموس رسالت پر حملے کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے تو یہ بات سن لے کہ امت کے پاس پھر کچھ بھی نہیں بچتا باشت ہے, باشت ہے امت کے پلے پھر کچھ بھی نہیں رہتا ہمیں گھر بیچ کر بھی ہمیں اپنی متائے جان ہتھیلیوں پر سجا کر بھی فصیلے دار پہ چراغاں کرنا ہوگا اور ہر صورت میں اس نغمے کو بلند سے بلند تر چلتے رہنا ہوگا اور کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ لبئی یا رسول اللہ کی صدا کم ہونے پہ آئے یہ لبئی یا رسول اللہ کا نغمہ بڑھتا ہی چلا جائے اور ہم نے اپنے آقا و مولا سے یہ عہد غلامی کرنا ہے لبئی یا یارسول اللہ کیا ہے حضور کے ساتھ عہد غلامی ہے رضب ہنین کے موقع پہ جب آقا کریم اپنے اصحاب کے ہمراہن تب بڑھ رہے تھے راستے میں ایک درے پر کافروں نے اپنے تیر انداز پہاڑوں کے دامن میں چھپا رکھے تھے مسلمان تو لڑائی کے لیے جا رہے تھے لیکن اچانک جب بنا حملہ ہو گیا تو اس غیر متوقع حملے کی وجہ سے مسلمان پریشان ہو گئے اور ایک مرتبہ لشکر کے اندر بھگدڑ مچ گئی تو راوی بیان کرتا ہے کہ جب سب لوگ بھاگ رہے تھے حضور علیہ السلام نے یہ جملہ کہتے ہوئے انا نبی اللہ کا آنا ابن عبد کہا یہ کوئی جھوٹ نہیں میں اللہ کا نبی ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو اڑ لگائی اور حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور حضور نے دائیں مڑ کے دیکھا اور یا گروہ تو سب انصار نے مل کے جواب دیا لبئی کا یا رسول اللہ اب شر نہ حضور ہم حاضر ہیں آپ کو بشارت ہو آپ خوش ہو جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر حضور نے بائیں سم دیکھا اور پھر کہا یا تو صحابہ نے پھر کہا ماشاء اللہ کا یا رسول اللہ حضور ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جلدی جلدی اپنے اونٹ موڑنے لگے روایات میں پڑا ہے کہ جب صحابہ اونٹ موڑتے تھے اگر کسی کا اونٹ سرکشی کرتا اور واپس نہیں مڑ رہا تھا اس نے اس کو بھی بوجھ سمجھا اور اونٹ سے چھلانگ لگائی اور دھوڑتا ہوا حضور کے پاس آ گیا اور کہتا تھا لبائکا لبائکا نہنو کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آقا کریم علیہ السلام کو صحابہ نے وہ جو, جو جواب دیا آج اس جواب کا تسلسل اور اس کے صدائے بازگشت پوری دنیا پہ گونج رہی ہے اور کائنات کا ایک ایک بچہ ایک ایک مسلمان یہ پکار رہا ہے بلکہ یہ یہ جب پہلی مرتبہ ایسا ہوا یہ تو حرم کی دیواروں پر بھی اور مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کے درمیان جو روڈ ہے وہاں بڑے بڑے بورڈ آویزا کر دیے گئے اور وہاں لکھا لبئی کا یا رسول اللہ آج ہم نے عہد غلامی کرنا ہے اپنے آقا سے اور ہم نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے بات جہاں تک حضور کی عظمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وارا فان اللہ کا محبوب تیرا ذکر ہم نے بلند کیا ہے یہ کے لوگ جو مرضی کرتے رہے حضور کی عظمتوں کو سکتے چاند کر کے تھوکنے سے اس کی نوری میلا تو نہیں کیا جا سکتا وہ ہرا کا چاند وہ عرب کی روشنی وہ آمنا کا راج کلارا جس کے سر پہ وارافان اللہ کا ذکر رکھ تاج میرے رب نے رکھا ہے اس کی عظمتوں کو کون گھٹا سکتا ہے یہ ہمارا امتحان ہے یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم اس سلسلے کے اندر کیا کرتے ہیں اور اس سلسلے کے اندر اپنا کردار کیا پیش کرتے ہیں میرے آقا کریم نے جب بھی اپنے گستاخ کے لیے کسی شخص کو پکارا ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے لبائی کہتے ہوئے عرض کی حضور میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر حاضر ہوں ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بد بخت خالد الزلی مکے میں بیٹھ کر حضور کی توہین کرتا تھا ایک دن حضور نے ابن انیس سے کہا ابن انیس میری بات سنو تو انہوں نے جبابن کہا رو ہی لے روحے کا فدا بے حضور میری روح آپ کی روح پہ قربان ہو آپ حکم تو کریں میں پورا کروں گا تو آقا کریم نے فرمایا کہ, میرا حکم یہ ہے کہ خالد حضری کا مجھے سر لا کے دو تو پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اکیلا ہوں میں تنہا ہوں وہیں سے اٹھے اور مکے کا سفر شروع کیا اور اٹھارہ دن کے بعد واپس بھی آ گئے اور اس کا سر حضور کے قدموں میں ڈال دیا تو جب آکا کریم علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آقا کریم نے اسے مبارک دی اور اپنا عصا عطا فرمایا اور فرمایا کہ یہ تیرے اور میرے درمیان حشر کے دن نشانی ہو اور پھر حضرت ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہونے لگے آپ نے اپنے اہل خانہ کو وسیعت کی جب میں مروں تو یہ میرا عصا جو ہے جو حضور نے مجھے عطا کیا میرے کفن میں لپیٹ دینا تاکہ کل قیامت کے دن میں عصا لے کر حضور کے سامنے جاؤں اور آکا نے کہا تھا کہ یہ میرے اور تیرے درمیان حشر کے دن نشانی ہوگی میں جب یہ لفظ پڑے تو میری روح کانپنے لگی میرا دل پھٹنے لگا اور عجیب کیفیت میرے اوپر تاری ہو گئی میں نے کہا ابن انیس، تیرے پاس تو نشانی موجود ہے حضور نے ہسا دیا اور حشر میں تو نشانی پیش کر دے گا اگر حضور نے ہم سے کوئی نشانی مانگی تو کیا نشانی ہمارے پاس ہوگی حضور نے کہا کہ تم نے میرے گستاخوں کے لیے کیا کیا ہم دیکھیں سوچیں گریبان میں جھانکے کہ ہم کس طرح چین ہو سو جاتے ہیں کس طرح کھانا کھاتے ہیں کس طرح پانے پیتے ہیں حضرت امام مالک نے تو کہا تھا کہ دو ہی باتیں ہیں اس دھرتی پہ یا مومن زندہ رہے گا یا گستاخ رسول زندہ رہے گا کہا ایک ساتھ دو زندہ نہیں رہ سکتے ہیں حضرت معاذ بن جبل نے گھوڑے سے اترنے سے انکار کر دیا جب یمن میں گئے کہا مجھے پتا چلا ہے تمہاری دھرتی میں۔ ایک گستاخ رسول بستا ہے جب تک وہ گستاخ یہاں موجود ہے میں اس دھرتی پہ قدم نہیں رکھ سکتا اتنی دیر تک اتروں گا نہیں جب تک اس کا سر میرے سامنے نہیں ہوگا تو یہ تھی ہمارے بزرگوں کی کہانیاں تو میں کہہ رہا تھا سوچ رہا تھا کہ ابن انیس تیرے پاس تو نشانی ہے کاش ہمیں بھی نشانی مل جائے پیامل چیما شہید نے بھی ایک نشانی حاصل کر لی غازی علم الدین شہید نے بھی ایک نشانی حاصل کر لی غازی عبد القیوم نے بھی ایک نشانی حاصل کر لی یہ ہیں وہ نشانیاں جو کل حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے حضرت غازی علم الدین اپنی گردن کی ٹوٹی ہوئی ہڈی لے کر شامل ہوں گے اور غازی احمد چیما شہید اپنے بدن کے اوپر ہٹلر کے بیٹوں کے لگائے ہوئے زخم لے کر حضور کے سامنے پیش ہوں گے ان کے پاس تو نشانیاں موجود ہیں پھر میں نے سوچا چلو لبائک رسول اللہ کانفرنس میں زور لگا یا اللہ کہہ کہ تو کریں کہ اور ہمارے مقدر پھر ہماری یہ قسمت کہ ہمیں بھی کوئی نشانی مل جائے اور ہم بھی اس پہ ساری زندگی ناز کریں اور اپنے بچوں کو نصیحت کریں کہ اس کو ہمارے کفن میں لپیٹ دینا آج اس نشانی کی طلب کے لیے اس کی آرزو کے لیے اپنے آقا سے عہد غلامی کرنے کے لیے اور اپنی جان اپنا مال اپنی صلاحیتیں اپنا وقت اپنی نسلیں حضور پر قربان کر دینے کے لیے اس عزم کے ساتھ لبئی یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کریں یہ ایک رسم نہ ٹھہرے بلکہ یہ تمہارے دل کے دھڑکن کی صدا ہو اور دل تمہارے آنسو اس کے سدا کے اندر جذب ہوں اور محبتوں کے ساتھ اپنے آقا سے عرض کریں لبئی کا یا رسول اللہ لبئی کا یا رسول اللہ لبئی کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ،, یا رسول اللہ، یہ کیسے دن آئے فلک بھی دشمن زمین بھی مخالف اوپر سے بھی بارود نیچے سے زلزلے جائیں تو کہاں جائیں نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن لگتا ہے رحمت خداوندی بھی ہم سے روٹ گئی گنا گاروں کے کریم آقا غریب پرور آقا بندہ نواز آقا ہم سے بھول ہوئی ہم اقرار کرتے ہیں ہم سے بھول ہوئی ہمیں معاف کر دیں حضور معافی حضور معافی حضور معافی حضور, مافی حضور مافی ماضی کی خطاوں سے در گزر فرمائیں آئندہ عہد کرتے ہیں ایک ایک سانس آپ کے نام کیا جیئیں گے تو آپ کے لیے مریں گے تو آپ کے لیے آخری سانس تک آپ کے وفادار رہیں گے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ یہ صداۓ دل نواز میرے ساتھ لگا کے گمبد خضرہ کے مکین کو گواہ بنائیں اور عرض کریں آقا ہم جو کچھ ہیں ماضی سے درگزر فرما دیں آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ایک ایک سانس آپ کے نام وقف کر لیں گے سدائے دل نواز اور بلند آواز سے یہ عہد کریں اپنے آقا سے لبئی کا یا رسول اللہ لبئی کا یا رسول اللہ لبئی کا یا رسول اللہ لبئی کا یا رسول اللہ حضور ہم حاضر ہیں ہمارے دل بھی حاضر ہیں ہماری جان بھی حاضر ہے ہماری نسلے بھی حاضر ہیں لبائکا یا رسول اللہ لبائکا یا رسول اللہ لبائکا یا, یا رسول اللہ ہم اپنے آقا سے اہد غلامی کرنے آئے ہیں اب صاحبو ہم نے کرنا کہ ان حالات کے اندر جب جبکہ چاروں سمت گستاخی رسول کی آگ جل رہی ہے اور اگر ہم اس کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں تو ہمارے ایمان کی اساس اکھڑ جائے گی تو اس وقت سب سے پہلے تو ہم نے ناموس رسالت کی حفاظت کے شعور کو بیدار رکھنا ہے جس کے لیے جلسے جلوس احتجاج سیمینار رسائل و جرائد کے اندر مضامین اور انٹرنیٹ پہ اس حوالے سے جو ہے مختلف مضامین ہم نے چھوڑنے ہیں اور پوری قوم کو اس حوالے میں بیدار رکھنا ہے عالمی سطح تک ہم نے اس موقف کو پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے دنیا کی مختلف زبانوں کے اندر اپنے موقف کو ہم نے ٹرانسلیشن کر کے اور دنیا کے پارلیمنٹ کے ممبر صحافی دانشور اور دوسرے مغربی ممالک کے تھنک ٹینک, ٹینک جو ہیں ان تک ہم نے اپنا موقف پہنچانا ہے اس حوالے سے ہمارا موقف کیا ہے ممکنہ حد تک مغربی مصنوعات کا بائیکاٹ ہم نے کرنا ہے یہ پچھلے دنوں کے اندر ہم نے جب بائکاٹ کیا تھا تو تین سو چالیس ملین ڈالر کا نقصان صرف ایک ان کی کمپنی کو ہوا تھا جس کو میک ڈونلڈ کہتے ہیں اور دنیا پر ان کی اکتیس ہزار شاخوں میں سے سات سو اکیس شاخیں چند دنوں کے اندر بند ہو گئی تھی اس وقت دنیا پر ہزاروں ملٹی نیشنل کمپنیوں نے جال بچھایا ہوا ہے جن میں قابل ذکر پانچ سو کمپنیاں ہیں اور ان کے اندر چار سو چودہ کمپنیاں جو ہیں وہ یورپ امریکہ اور جاپان کی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر لوگ یہودی ہیں اور یہ تیس سے لے کر ساٹھ فیصد تک اپنی رقم اور اپنی آمدنی کا جو حصہ ہے وہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے ادا کرتے ہیں اس حوالے سے ہمیں بار بار سوچنا چاہیے یہ ڈونلڈ جو ہے اس کا مالک امری فیران یہ کٹر یہودی ہے اور یہودیوں کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں ان پہ اس کا نام تیسرے نمبر پر ہے اور ہم بڑے فخر سے ان کے ریسٹورنٹوں میں ان کے ہوٹلوں میں داخل ہوتے ہیں اور یہ اپنے لیے ہم نے سٹیٹ اسمبل بنایا ہوا ہے. میں یہاں سے جب گزرتا ہوں تو KFC کے اوپر ایک یہودی کی لگی ہوئی تصویر میرا کلجا چیرتی ہے میں کہتا ہوں کبھی تو ہمارا مزاج یہ تھا ہماری مائیں ہمیں کہانیاں سناتی تھی کہ باروں آئے دو انگریس اگلے نالوں پچھلا تیز اس سے مراد پاخانہ اور پیشاب تھا اور آج ان کی تصویریں جو ہیں وہ ہمارے سروں کے اوپر لگی ہوئی ہیں ہمیں تو یہ درس دیا گیا تھا ملم مل پاس اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو یہودیوں پر لانت کر دیا کرو اللہ صدقے کا فرما دیا کرے گا لیکن آج ان کی تصویریں ہمارے سروں پہ لگی ہیں اور ہم ان تصویروں کے سائے میں بیٹھ کے زندگی کا ایش مناتے ہیں اور زندگی کی خوشیاں اور زندگی کی بہاریں حاصل کرتے ہیں یہ افسوسناک خبر ہے آج ہماری جو حالت ہے آپ سب کے سامنے اور یہ کمپنیاں کرتی کیا ہے ایک طرف تو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں دوسری طرف یہ اپنی زبردست تشہیر سے ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دیتی ہیں اور دن رات وہ اس میں لگی ہوئی ہیں مختلف سیمینار مختلف باکس اور جشن بہارا کے نام سے اس کے علاوہ بسنت میلہ اور میوزیکل پروگراموں کے نام سے یہ کمپنیاں ہم سے ہماری متائق حیات چھیننے کے لیے دن رات کوشش کر رہی ہیں اور یہ خطرناک قسم کی چال ہے اور مسلمان اس کے اندر شکار ہو رہے ہیں میرے صاحب میں آپ سے اتنی گزارش کرنی ہے کہ ضرور آپ ان کمپنیوں کے اندر جائیں اور اپنا عیش اڑائیں لیکن اتنا ضرور سوچ لیں کہ یہودی ہنڈوں سے تار تار اسمت بہنوں کو حشر کے دن کیا جواب دیں گے کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کریں اور ان کی طاقتور تشہیر کے سامنے بے بس نہ نظر آئیں سوچو تمہاری رقم کہاں جا رہی ہے مغربی مشروبات کو رات دن استعمال کرنے والو فلسطینیوں کے بہتے ہوئے لہو کا بھی خیال کرو سگریٹ جی کی جو کمپنی فلپس مولس ہے اس میں مسلمان جو سگرٹ پیتے ہیں وہ کمپنی اکیس فیصد اسرائیل اس چھیانوے لاکھ ڈالر روزانہ ہم یہودیوں کے فنڈ میں جمع کرواتے ہیں کبھی ہم نے سوچا ہم کیا کر رہے ہیں کبھی ہم نے خیال کیا ہم کیا کر رہے ہیں میکڈونلڈ میں قدم رکھتے ہوئے مسلمانوں کی نوچی جانے والی بوٹیوں کو کبھی بھول نہ جانا ہم عجیب لوگ ہیں لا مکہ لا محمد کا مونو گرام رکھنے والے مشروبات کے بغیر ہماری انجوائمنٹ ہی دوری رہتی ہے. پے ایچ پینی ٹو سیف اسرائیل کا مخفف رکھنے والے مشروب کے بعد دل مانگے اور پر مجبور ہے سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں کیا لکس رکسونا اور لائف بوائے سے غسل نہ کریں تو صاف نہیں ہوں گے سن ہیڈ اینڈ شولڈر سے بال نہ دھوئیں تو کیا گنجے ہو جائیں گے لپٹن اور بروک بانڈ کی چائے نہ تو زندہ نہ رہیں گے فیر اینڈ لولی اور پونٹس کریم استعمال نہ کریں تو کیا چہرے بگڑ جائیں گے وڈ لینڈ اور ایکشن کے جوتے نہ پہنے تو کیا چل نہ سکیں گے بس تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے لمبی سے لمبی مسافت کا آغاز ایک قدم پہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا لیکن ہم نے پچھلے سے پچھلے سال تھوڑی سی حرکت کی تو اس قدم کو ہوش آگئے اور پھر اس پر دورا یہ کہ وہ ان مصنوعات کے اندر جو لپ ہیں اور مختلف مشروبات کے اندر خنزیر کی چربی ڈال رہے ہیں اور ہم اگر کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں شاہ میں فلاں پڑتی ہے وہ کہتے ہیں جناب وہ ویسے بتا رہے ہیں ویسے کسی نے پراپے کیا ہے ایسے کب ہو سکتا ہے ایسا تو ممکن نہیں ہے اگر کوئی پراپا کر لے کہ یہ چوزوں کو بلڈ فلو ہے تو آپ لوگ ساری پولٹری کی صنعت کو تباہ کر دیتے اور کوئی بندہ ملکی کھانے کو تیار نہیں ہوتا ہماری جاننا چلی جائے ہمیں اپنی جان کی بڑی فکر تو ہے لیکن ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے اس وقت اب ہم, ہم بتائیں کہ میاں فلاش چیز میں فلاشیں پڑتی ہے فلاں میں سور کے میدے کی چربی آتی ہے فلاں چیز میں یہ ڈالا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ فرضی باتیں کر رہے ہیں صاحب ہم غور کریں بار بار غور کریں اور اس حوالے کے ساتھ ہمیں محنت کرنی چاہیے ایک تو ہمارا کام یہ کہ مغرب کی مصنوعات کا ممکنہ حد تک ہم بائی کارٹ کریں وہ چیزیں جن کا متبادل یہاں موجود ہے وہی وہ استعمال کریں دوسری بات ہمارے کرنے کی یہ ہے کہ مغرب کے علاوہ دیگر جو ممالک ہیں چائنا ہے جو ہمارے ساتھ دوستی کا دم بھرتا ہے لیکن اب وہ بھی یہودیوں کی جو ہے وہ اس چال کا شکار ہو گیا یہ پاکستان کے اندر چائنا سے بن کر مختلف پارچا جات آئے ہیں انڈر کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا اسی طرح مختلف جو پارچا جات ہیں پینٹے ہیں ان کے پانچوں اور ان کے نفوں کے ساتھ لگے ہوئے جو ٹیگ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کلمہ تیبا لکھا ہوا ہے میاں تم تو ہماری دوست تھے تم بھی ہمارے کلیجے چھلنی کر رہے کس یہودی کا تم شکار ہو گئے ہمارے وطن کے ذمہ داروں کو چائنہ کے سفیر کو بھلا کر کرنی چاہیے۔ اور اسے پوچھیں کہ کیا یہ تمہاری دانستہ حرکت ہے یا کے درمیان میں کوئی ایسی طاقت شامل ہوگی تمہارے علم میں نہیں ہے اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ مداوع کریں ورنہ جس طرح ہم باقیوں کا اپنا دشمن سمجھتے ہیں چائنا سے ہمارا پھر کیا رشتہ رہ جائے گا کیونکہ ہمارا رشتہ تو محمد عربی کے دم سے ہے ہم تو دیکھنے اور سوچنے کے عادی ہی اسی انداز سے ہیں ہم تو اسی آنکھ سے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی جتنا گہرا سے گہرا دوست کیوں نہ ہو میرے اعلی حضرت نے فرمایا اسے اپنے سے ایسے نکال دو جس طرح مکھن سے بال نکال دیا جاتا ہے تو ہمارا ان سے بھی پھر کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہوگا اسی طرح چائنا اور دیگر جتنے بھی ممالک ہیں ان کو بھی اپنا موقع پہنچایا جائے اور مغرب کی اس اریاری کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے مختلف ممالک کے اندر اپنی یادداشتیں بھیجتے رہنا چاہیے اور اس سلسلے کو کبھی بھی کم نہ ہونے دیا جائے قوامِ متحدہ اگرچہ غیر موثرہ دارہ ہو گیا ہے تو ان کو بھی ہم ضرور جنجوڑتے رہیں ہمارے جو اپنے حکمران ہیں یہ ایک الگ دکھڑا ہے گلا وفع جفا نمہ جو حرم کو اہلِ حرم سے ہے کسی بت قدے میں بیان کروں تو سنم بھی کہہ دیں ہری ہری یہ ہمارے چھپن ستاون اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں پتہ نہیں ان کی غیرت کہاں سو گئے پتہ نہیں ان کو کیسے چین کی نیند آ جاتی ہے سب سے زیادہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی چونکہ میں کہتا ہوں دو طبقے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو بیچارہ بے بس ہے کچھ نہیں سکتا تڑپ رہا ہے لیکن بے بس ہے اور دوسرا جو کر سکتا ہے وہ بے حص ہے اس وقت بے بسی اور بے حصی کے درمیان جو ہے وہ مغرب دلیر سے دلیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے یہ حکمران سمجھ لیں کہ یہ چار دن کی حکمرانی ہیں پھر رات ہونے والی ہے اگر انہوں نے ناموس رسالت کے لیے کچھ کیا تاریخ میں ان کا نام رہے گا جس طرح سلطان نور الدین زنگی جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام باقی ہے ورنہ مٹ جائیں گے ان کے اوپر جو لطر برسیں گے ان کی بھی بولیاں لگیں گی ان کی بھی قیمت لگے گی اگر انہوں نے حضور علیہ السلام کی ناموس کے حوالے سے کوئی کام نہ دکھایا جہاں تک حضور کی ناموس کا حوالہ ہے تو وہ اللہ کام لینا جانتا ہے ابابیلوں سے وہ ہاتھی مروانا جانتا ہے وہ ہمارا محتاج نہیں ہے ابن حجر نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب منگولوں نے پوری مسلم دنیا پہ قبضہ کر لیا اور وہ دن بڑے درناک دن تھے جب بغداد میں خون بہ رہا تھا جب گرناتا لٹ رہا تھا جب جامعہ نظامیہ کی لائبریری دجلہ کی موجوں کی زد پہ تھی جب تہ خانوں میں پانی چھوڑ دیا گیا اور ہم نے سوا لاکھ لاشیں وہاں بھی اٹھائی وہ دن بڑے دردناک دن تھے تاریخ کے ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا اور اس نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس عیسائی بدبخت نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے لوگوں کے اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو اس بڑے اجتماع کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں تھا تو جب اس نے حضور کے خلاف بھونکا تو پاس ہی بندہ ہوا ایک کتا جوش میں آ اور وہ زور زور سے بھونکنے لگا سب نے اسے کہا کہ تو مسلمانوں کے نبی کے نبی خلاف بولا ہے اس لیے یہ کتا بھونک رہا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں یہ ویسے بڑا غیرت مند ہے میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو یہ سمجھا کہ مجھے مارنے لگے اس وجہ سے غیرت میں آیا تو اس نے دوبارہ پھر حضور علیہ السلام کو سب و شتم کرنا شروع کیا میرے آکا کو گالیاں دینے لگے کتنا مجمع تھا لیکن کوئی بھی حضور کا غلام نہیں تھا تو تاریخ نے بتایا ہے کہ پھر وہ کتا ایک دم رسا توڑ کے جھپٹ کے شیر کی طرح اس کے اوپر حملہ ہو گیا اور اس نے اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے اور چھوڑا تب جب اس کو جہنم میں پہنچا دیا ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر اس منگول سردار سمیت اس مجمے سے 40 ہزار لوگ اسلام قبول کر گئے اللہ تو اپنے نبی کے دین کی اور اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت یوں بھی کرنا چاہتا ہے کاش ہم اس کتے کا دانت ہی بن جاتے اس کے پنجے کا ناخن ہی بن جاتے جو گستاخ رسول کو چیر کے رکھ دیتا ہے تو وہ اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت جانتا ہے ابو لہب اگر بولے تو تبت یدہ ابھی لہب کا تازیانہ برستا ہے وہ اپنے محبوب کی حفاظت کرنا جانتا ہے لیکن یہ سعادت ہے جس کو نصیب ہو جائے تو کاش کے ہمارے حکمران اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ کام کرتے لیکن بد بخت یہ ہے کہ او آئی سی بھی ایک مردہ گھوڑا بن گئی اس وقت پوری دنیا پہ سکوت مرگ تاریخ مجھے غالب کہاں یاد آ گیا کہتا ہے ہوا مخالف و شب تارو بہر طوفان کشتی و ناخدا خفت ہوا مخالف ہے رات تاریخ ہے سمندر میں طوفان بپا ہے کشتی کا لنگر بھی ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ کشتی بان بھی سو چکا ہے اب میری کشتی کو خدا ہی بچائے تو بچے ظلمتیں ہیں یاس کی شام ہے تو فانوں کی حکمرانوں کو اپنی حکومتیں بچانے کا چکر اور غرض ہے انہیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اور اس وقت امت مسلمہ کس حالم کے اندر ظلم و جبر کی چکی کے اندر کرا رہی ہے تو ہمارے حکمران ان کو ہم جنجوڑتے رہیں یہ ریلیاں یہ جلوس یہ جلسے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی فائدہ نہیں اس کا شاید وہ درد مندی سے کہتے ہوں لیکن اگر یہ بھی نہ ہو تو حکمرانوں تک پیغام کیسے پہنچے یہ فکر اور یہ جذبہ اور یہ سوچ یہ کس طرح بیدار رہے لوگ کہتے ہیں ریلیوں نے کیا کیا میں کہتا ہوں کہ علم الدین کس نے پیدا کیا یہ ان جلوسوں کا کمال تھا کہ اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ بھائی یہ باہر لوگ جلوس نکالے ہوئے ہیں یہ کس لیے نکال رہے ہیں تو اس نے کہا تھا کہ حضور کی توہین کی گئی اس لیے یہ مسلمانوں کے و غضب کا اظہار ہے تو اس نے کہا کہ اگر کوئی ظالم کو قتل کرے جس نے آکا کی تو ہی کی تو کیا ملے گا اس کو تو اس کے بڑے بھائی نے مسکرا کے کہا اسے تخت ملے گا تو پھر اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر سو بار سے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں ان جلوسوں نے ان ریلیوں نے ان جلسوں نے غازی امر چیمہ شہید پیدا کیا جس نے ہٹلر کے دیش کے اندر ظالم کے گرے میں ہاتھ ڈالا اور عظیمت کی وہ داستان رقم کی پندرہویں صدی جس پہ ناز کر رہی ہے آج عامر چیما کی قبر کو بھی لوگ سلام کر رہے ہیں میں نے ایک سید زادے کو عامر شہید کی پائنتی پہ کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھا اور وہ یہ کہتا تھا ربا میں یہ نہیں کہندہ کہ میں نے آمر چیمہ بنا دے میں تو ایک عنایت قدمہ خاک ہی بنا دے حضرت غازی المدین کا جب جنازہ اٹھا امیر ملت علیہ الحماع فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کی باتیں سنی بڑے بڑے بادشاہوں کا تذکرہ پڑا لیکن میرے دل میں کبھی یہ امنگ نہ کبھی یہ نہ ہوئی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا فلاں حکمراں میں ہوتا لیکن جب غازی المدین کا جنازہ اٹھ رہا تھا یہ جذبہ دل میں انگڑائیاں لے رہا تھا کاش آج علم الدین میں ہوتا تو یہ سلسلہ بھی جاری رکھنا چاہیے جدید علوم و فنون میں دستس حاصل کر کے ترقی کی راہوں کو کھولنا یہ اس وقت علم عمر کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم دنیا کی دوڑ میں شامل ہو سکے لیکن ہم کیسی عجیب قوم ہیں؟ کہ جو ہمیں عزاز دیتا ہے اسے حوالہ زندہ کرتے ہیں ہماری قوم کو عبرو دی اور ہم بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل ہوئے لیکن ہم نے اسی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جو ہے وہ پابندے سلاسل کر دیا آج وہ زندہ کے پیچھے سسک سسک کے زندگی گزار رہا ہے بھارت کا سائنس دان تو صدارت کی کرسی پہ براجمان ہو اور جس نے اس قوم کو عبرو بخشی آج وہ حوالہ زندہ ہوں کاش ہمارے حکمران ان کی سوچیں بدلیں اور ان کو غیرت کے ناخن نصیب ہوں کہتے ہیں اس دور کا جو ہے وہ ایٹم بم وہ معیشت ہے جو معاشی طور پہ قوم پس گئی اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا لہٰذا ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے لیکن قوم اس کو اس سے غرض نہیں ہے وہ پیسے جوڑنے کے چکر میں کاش کے ملک کے بارے میں پہلے سوچیں ہم نے وہ پچھلے دنوں کے اندر یہ پراپرٹی کا کام چلا لوگوں نے فیکٹریوں سے پیسے نکال کر وہاں لگا دیے اور ملک کی انڈسٹری مفلوج ہو کے رہ گئی ساجس کی ہم منصوبہ بندی کرتے ہوئے کچھ سوچیں بلکہ کیسے کیسے ہاتھ ہیں ڈبل شاہ نے قوم کے کتنے پیسے اکٹھے کر کے انڈسٹری کو تباہ کر دیا اور ہم اگے جانے کے بجائے الٹا پیچھے آ رہے ہیں یہ یہود و ہنود کی سازشیں ہیں جن کا ہم شکار ہو رہے ہیں آپ پیسہ وہاں خرچ کریں جہاں کچھ لوگوں کو روزگار ملے اور زیادہ زیادہ ملک کے وسائل بڑھیں اور زر مبادلہ کمائیں۔ فرقہ واریت کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں کہ یہ ہمارا خواب ہے کہ سارے فرقے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور وہ وحدت امت کا جو ہے وہ اعلان اور اظہار کریں اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ان کے اندر وہ جو چیزیں باعث خرابی ہیں ان چیزوں کو نکال دیا جائے اور حضور کے نام پہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور مل کے لبھائی کی رسول اللہ کا نعرہ لگائیں تو امت کے تنے مردہ میں پھر سے زندگی کی غمق پیدا ہو سکتی ہے غازی احمد چیمہ شہید کے مشن کو جاری رکھنا یہ وقتی اور فوری حل ہے اس وقت جو حالات ہیں اگر ہم اس کام کو بھی چھوڑ دیں گے جیسا کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا کام ہے جو کیا جائے مگر بہت دلیر ہوتا ہے اور بھڑکتا ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ دشمنی اس کی اور بڑھ جاتی ہے یہ اگر ہم اس کو برداشت کر لیں اور اس کو مستقبل پہ چھوڑ دیں تو یہ ہماری غیرت ایمان کے خاتمے کا اعلان ہے کسی نے ابن عمر سے پوچھا کہ فلاں جگہ کے اندر ایک شخص نے گستاخی رسول کی ہے آپ بتائیں اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے تو ابن عمر غصے میں آ گئے کہا فتوا پوچھنے آگے ہو پہلے اسے قتل کیوں نہیں کیا اور یہ بات ہمارا موقف دو ٹوک اور واضح ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے اور اس کو بطور حد قتل کیا جائے گا بطور تازیر قتل نہیں کیا جائے گا اور اگر وہ معافی مانگے بھی تو چونکہ بطور حد قتل کیا جائے گا اس کی معافی قابل قبول نہیں ہوگی آج یہ بھی فلسفہ لوگ تلاش رہے ہیں کہ حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے اپنے بیٹے کے قاتل کو کرنا معاف کری جواب مرضی کا پتا چلے کرنا سنت ادا اپنے گستاخ کو معاف کرنا دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے لیکن محبوب کے دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو اپنے دشمن کو معاف کرنا جواب مرضی ہے اور محبوب کے دشمن کو معاف کر دینا بے غیرتی ہوا کرتی ہے اس لیے چودہ سو سالہ امت کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مومن نے گستاخ رسول کو معاف کیا ہو یہ دو ٹوک اور واضح ہمارا یہ موقف ہے کہ حضور کا گستاخ واجب القتل ہی ہے اور اس کا سر ہی اڑایا جائے گا بلکہ فتوا عالم گیریا میں پانچ سو اولا مائے ہند نے فتوا دیا کسیرا گفت کے جامع پیغمبر ریم ناک بود۔ کسی نے اگر کہا کہ حضور جو لباس پہنتے تھے وہ میلا کچالا ہوتا ہے وہ میلا کچہلا ہوتا تھا پانچ سو اولا نے فتوا دیا اس کی گردن اڑا دو جو حضور کے لباس کو بھی میلہ کہے یہ تو وہ نازک بار ہے لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے یہاں تو سانسوں کا شور بھی ادبی کہلاتا ہے یہاں تو جنید و بایزید آتے ہیں وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں تو یہ ایک اہم کام ہے اور فوری حل ہے گستاخان رسول کے سینے میں یہ ڈر رہنا چاہیے جس تک ابھی کہا جا رہا تھا کہ سلمان رشدی کہتا ہے اگر چڑیا بھی پر مارتی ہے تو میں کانپ جاتا ہوں کہ کوئی غیرت مند مسلمان آ گیا ہے تو اگر اس کا یہ خواب بھی ختم کر دیا جائے پھر تو گستاخی رسول کا باب ہی کھل جائے گا اب ہی جو ہے وہ بائیس مالک کے پچہتر اخبار اور دو سو چینلوں نے تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی ایسے تحریک کے طور پہ جذت نہیں ہوئی کہ یوں حضور کی توہین کی جائے جوش میں آ جایا کرتی تھی غیرت لیکن افسوس آج اس کشتی کو ہے خوف تلاف منہ مو موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے آج پوری دنیا پہ کٹ رہے ہیں ہم لٹ رہے ہم خانمہ برباد ہیں ہمارا قافلہ آج بے یوسف ہے صاحبو زندگی کٹ رہی ہے آؤ میں اور آپ اپنے آقا سے عہد کریں۔ میرے دامن میں سسکیوں کے سوا کچھ نہیں ہے میں تو روتا ہوں آج تو لوگ میرے رونے کا مزاق بھی اڑاتے ہیں لیکن کیا کروں جب میرا سینہ زخمی ہو جب میرا دل پھٹ رہا ہو جب امت مسلمہ زخموں میں مبتلا ہو جب قابل سے کندھار تک جب قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک جب دورہ بورا سے تقریب تک جب موسم سے بغداد تک میں جدر نظر اٹھاؤں مجھے لاشیں لاشے پڑے ہوئے نظر آئیں تو میں پھر کیا کروں میرے ہاتھ میں کچھ ایسی چیز بھی نہ ہو کہ میں ظالم کی گردن توڑ سکوں میری حکومتیں بھی بے غیرت ہوں اور میرے جو ہے وہ حکومت کے کال پرداز بھی منتق تلاش رہے ہوں جب بزدلی دلی کو اعتدال پسندی کہا جا رہا ہو جب بےحیر کو روشن خیالی کے نام دیے جا رہے ہوں جب جہاد تو دب جانے کو کہا جا رہا ہو جب بدی سے مفاہمت کر لی گئی ہو اور جب ہم زمینی حقائق کی بات کرتے کرتے اپنے نبی کی توہین کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ذہن کر رہے ہوں تو اس دور کے اندر بتاؤ میرے پلے کیا ہے میں کیا کروں میرے دامن میں اور کیا ہے میں رو گا میں دن کو بھی رو گا میں رات کو بھی رو گا میں جھولی پھیلا کے گمبد خزرہ کے مکین سے فریاد کروں گا کہ تجھ سے فریاد ہے گمبد خزرہ والے کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے جناب کو چلیں میں نے کہا چھ سال قبل گیا تھا اب مجھے حوصلہ نہیں پڑ رہا میں کون سا منہ لے کے حضور کو دیکھاؤں گا آقا دشمن تو رہے حملہ کرنے والے تو دندنا رہے ہیں میں کیا کروں گا میں کیسے جاؤں گا صاحب زندگی کٹ رہی ہے میں آپ موت کے لمحہ لمحہ قریب ہو رہے ہیں موت تو آ ہی جائے گی بہتر نہیں ہے کہ پوچائے محمد میں موت تو آنی ہے مجھے مت ڈراؤ لوگ کہتے تھے یہ خوفناک دور ہے بم پھٹ جائے گا کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا میں نے کہا میں تو ڈھونڈ رہا ہوں موت کو موت کو کہیں ڈھونڈ کے لاؤ میں تو لمحہ لمحہ پیچھے بھاگ رہا ہوں لیکن جب تک موت نہیں آنی اتنی دیر تک تو میں منتظر رہوں گا کیا اب بھی کو جینے کا جواز باقی رہ گیا ہے اب بھی ہم جی سکتے ہیں کہ ہمارے آکا کی توہین ہو رہی ہو اور ہم جی رہے ہوں ایک ایک سانس دکھن بن گیا ہے ایک ایک سانس نرزے کی انی ہے جو کلیجے کو چیر رہی ہے زخم ہی زخم ہے تا تاحد نظر شولے ہی شولے چمن میں نظر آ رہے ہیں امت لٹ رہی ہے کٹ رہی ہے پٹ رہی ہے اے خاصہ اے خاصان رسل وقت دعا ہے میں یہی عرض کروں گا حضور ہم سے روٹ نہ جائیے ہم نے غلطیاں کی ہم نے زیادتیاں کی ہم نے آپ کی سنت سے مو موڑا ہم نے دشمنوں کسی شکلیں بنائیں ہم نے جو آپ کی سنت کو کٹا کر نالیوں میں بہایا ہم نے اپنے سروں کی مانگیں نصارہ کی طرز پہ سجائیں ہم نے اپنی محافل کو حنود کے طرز زندگی کے مطابق بنایا ہم نے رسم ہنا کے نام سے ہم نے فیسٹیول کے نام سے بے حیائی پھیلائی ہم نے مخلوط تعلیم کا ڈھونگ چاہایا ہم نے کیا کچھ نہیں کیا تیرے دین کا جو ہے وہ حولیہ بغاڑ کے رکھ دیا ہم خانکاہوں میں تھے تو صرف حقو میں لگے رہے ہم ممبر و محراب میں تھے تو ہمارے ہجرے غیبت کی بدبو سے متعفن رہے اور ہم اگر جو ہے وہ تاجر تھے تو ہم لوگوں کو لوٹنے کے چکر میں رہے اگر طالب علم تھے تو بسوں کو وٹے مارتے رہے اگر ہم استاد تھے تو ہم شاہی بچوں کو خاک بازی کا سبق پڑھاتے رہے آج ہم نے آپ کے دین پہ کڑے وقت کے اندر جو تقاضے تھے ان کو پورا نہ کیا ہمیں اقرار ہے ہمیں سو بار اقرار ہے میرے آقا آج کا یہ اجتماع جو ہزاروں کی تعداد کے اندر اس علاقے کے طول و عرض سے جمع ہوا ہے مجھے شکریہ بھی ادا کرنا ان لوگوں کا جو نگر نگر سے یہاں پہنچے جو بسوں کے قافلوں کی تیاری کے لیے کتنے دنوں سے لگے ہوئے تھے اور مجھے اس شخص کو بھی خراج پیش کرنا ہے جس کے پاس وسائل نہیں تھے وہ سائیکل کی پچھلی کاٹھی کے اوپر کسی ایک آدمی کو بٹھا کے لے آیا مجھے اس چاند گاڑی والے کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے جو اپنی محبتوں سے لبئی کی آرسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے اس کانفرنس کے اندر پہنچا اور مجھے ان علماء کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے جو اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود وہ اس اجتماع میں پہنچے یہ اولا ماہی ہماری دھرتی کی زینت ہیں یہی کائنات کے ماتھے کا ہیں ہیں اور اس کے کے دم قدم سے کائنات کے اندر بہارے ہیں. آج زمانہ بدل گیا حالات تبدیل ہو گئے. لیکن صفحہ کے چبوتے سے تعلق رکھنے والے یہ بوریا نشین انہوں نے دین کے پرچم کو سرنگو نہیں ہونے دیا آج لوگ دولت کی محبت میں خونی رشتے بھول گئے لیکن یہ مسلوں سے چمٹے رہے دتیا نوس مسیطر ملوانے حلوہ خور کیا, کیا تن ان لوگوں نے نہ سہے لیکن اس کے باوجود دام نے دین کو نہیں چھوڑا ان کی غربت نے دین کو عزت دی ان کی ہر شکستہ آرزو دین کی آبرو بن گئی پیوند لگے کپڑوں کے باعث اپنی ہی بستی میں اجنبی تو کہلائے لیکن ان بوریا نشینوں نے کبھی انگریز کی اترن نہیں پہنی ہے ان کی, دوٹ پیسے کی تاجے صحیح سے قیمتی ہے آج امریکہ اور یورپ جس اسلام کے خلاف برسر پیکار ہے وہ حکمرانوں کا اسلام نہیں ان دیوانوں کا اسلام ہے آج علماء نے اپنی صفوں کو پھر جوڑنا ہے میں کیا میری اوقات اور میری حیثیت کیا یہ علماء نے میرے اوپر شفقت کی جو آئے میں دل ان ان کا مشکور ہوں اور جو کسی مجبوری کے تحت نہیں آسکے مجھے ان سے بھی کوئی گلا نہیں مجھے کوئی ہے یقیناً وہ اس وقت دین کا کام ہی کر رہے ہوں گے مجھے ان سے بھی شکایت نہیں کرنی چاہیے تو یہ جو آپ لوگ آئے تشریف لائے میرے دل کی دھڑکنیں آپ کے لیے دعائیں دے رہی ہیں اس عہد کے ساتھ آج ہم پھر رخصت ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک حاضر ہیں اپنے آقا کے لیے ہماری جوانیاں بھی حاضر ہیں ہماری زندگی بھی حاضر ہے ہماری ایک ایک سانس بھی حاضر ہے اس نعرے کی لہ کم نہیں ہونی چاہیے یہ نعرہ فقط نعرہ نہیں یہ دل کی دھڑکن ہے یہ صدا دل نوار ہے یہ اپنے آقا نامدار سے سچا سچا اور کھڑا اہد غلامی ہے اگر گلے سے اوپر بولنا ہے تو بے شک کوئی نہ بولے لیکن اگر یہ دل کی دھڑکن کی صدا ہے تو آج میرے ساتھ پھر وہی نعرہ کہ یہ کیسے دن آئے فلک بھی دشمن زمین بھی مخالف اوپر سے بھی بارود نیچے سے بھی زلزلے جائیں تو کہاں جائیں نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن لگتا ہے رحمت خداوندی بھی ہم سے روٹ گئی گنا گاروں کے کریم آقا غریب نواز کا بندہ نواز کا ہم سے بھول ہوئی ہمیں قرار ہے ہم سے بھول ہوئی ہمیں معاف کر دیں ماضی کی خطاؤں سے در گزر کریں اس کے بعد وعدہ کرتے ہیں آئندہ زندگی کی ایک ایک سانس آپ کے نام ہوگی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے نام ہوگا حضور ہم جیئیں گے تو آپ کے لیے ہم مریں گے تو آپ کے لیے ہماری سانسیں آپ کے نام وقف رہے گی لبئی یا رسول اللہ حضور ہم حاضر ہیں حضور ہم حاضر ہیں حضور ہم حاضر ہیں ہمارے دل بھی حاضر ہیں ہماری جان بھی حاضر ہے ہماری نسلیں بھی حاضر ہیں لبئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبئی یا رسول اللہ ہم مغرب کے کلچر کا بائی کارٹ کرتے ہیں آج کے بعد داڑھی نہیں مڈوائیں گے آج کے بعد مغربی لباس نہیں پہنیں گے رسم ہنا کا بائی کاٹ کریں گے مغربی تہذیب و تمدن کا بائک کریں گے مغربی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے آقا جیئیں گے تو تیرے لیے مریں گے تو تیرے لیے یہ کافلا اب یہاں سے نکلے تو یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہوا نکلے اللہ آپ کو سلامت رکھے پورے زور سے لبئی رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ لبئی نارا تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ربئی یا رسول اللہ لبئی کیار سول اللہ نبئی کیار اللہ اللہ اللہ <عين> اللہ خود کو مٹا دیں گے ہم جان جانٹا دیں گے ناموں سے آقا پر سر کو کٹا دیں گے resss... لبئی لبئی لبئی کی رسول اللہ لبئی حل... لبئی لبئی کی یار اللہ حل... حل... خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموں سے آقا پر رس... سر کو, کو کٹا دیں گے